السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسے دوں گا مرگز غیمانی مسجد بورا پیر کراتی جی. ومن سیعات اعمالنا من یحدہ اللہ فلا مدلہ لہ ومن یدللہ فلا حادیہ لہ واشہد لا الہ الا اللہ, اللہ وحدہ لا شریکہ لہ واشہد ان محمد العبدہ ورسولہ اما بعد عين خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة البدء وكل بدأة دلالة وكل دلالة في النار اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وقال سبحانه وتعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات ورزقكم من الطيبات أفبالبات ليؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون اللهم صلي على محمد وعلى عالي محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعون وزدنا إلماك لا تعریف شکر سنا مدہ احسان بزرگی برتری بڑائی کی بریائی جو ممکن کلمات ہو سکتے ہیں اللہ کی پاک ذات کے لیے تمام کے تمام تعریفات اس حقیقی تعریف کے حقدار کے لیے اللہ تیرا شکر ہے تیرا کرم ہے تیرا فضل ہے تیرا احسان ہے کہ تُو نے ہمیں اس اس خیر کے ساتھ جوڑا دیکھیں آج کی اس بے راہ روی گڑبڑ و فجور بدلتے ہوئے نظریات لبرل اسلام ماڈریٹ اسلام بحریت مادہ پرستی اس میں اگر کوئی بندہ اپنی اس بیسک یونٹ گھر کتاب اللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں سمجھنے کے لیے بیٹھ گیا تھا مرد شکر کس طرح آتے ورنہ آپ کو پتا یہ جو ساری باتیں کی گئی نا جی ساتھ بہو کہاں سے گائیڈ ہو رہی ہے ٹی وی میڈیا سے ہو رہی ہیں بہو نے کیا کرنا ہے شادی کہاں سے کرنی ہے کون سی کرنی ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے میڈیا کا کہا ہے اس وقت ہمارے لیے جو اسٹینڈرڈ متعین کیے جا رہے ہیں وہ کہاں سے کیے جا رہے ہیں میں بہت اچھی طرح پتہ ہے ہمارا ایجوکیشن سسٹم کوئی این جی او بتا رہی ہو کوئی ہمارے پاس نظام تعلیم چل رہا ہے ہماری سوشل نارمس ہیں یا ہماری اس وقت جو اس سوسائٹی میں موجود طریقہ کار ہے وہ ہماری جو ہے رہنمائی رہبری کر رہے ہیں اور ابتدان اس محفل کے حوالے سے گزارش کروں کہ ایک روایت اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جمیری اور آپ کی دلچوئی کرتی جب اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں مجتما ہی کی کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے اس کے پیچھے لگا جاتا ہے اسے فالو کیا جاتا کیا گھر کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے گھر والی کے ذمہ کیا چیزیں لگا دی گئی ہیں سوسائٹی میں کیا ہونا چاہیے خاندان والوں نے کیا کام کرنا ہے حکم کہاں سے آئے گا یہ ساری چیزیں وہ یارا سو نہ اور آپس میں اس کو سیکھتے سکھلاتے ہیں بھائی صاحب جتنے آپ محتاج ہیں اس کتاب اللہ کو سیکھنے کے لیے اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر آپ کے سامنے بات رکھنے والا محتاج دو باتیں کوئی ادھر پتا ہوں گی وہ آپ کے آپ کے سامنے شیئر کی جا رہی ہیں بتایا جا رہا ہے یعنی اس دروستگی کی ہمیں خود سب سے پہلے زیادہ ضرورت ہے اور یقین کیجیے گا خاص طور پر دینی جماعت سے جڑے ہوئے لوگوں کو کے جب جمع ہوتے اللہ کی کتاب کو پڑھتے سکھلاتے میں رحمت چھا جاتی ہے نزلت اور سخون کا نزول ہوتا رحمت ان پر چھا جاتی ہے ان کا ذکر فرماتے ہیں اپنی مقربین کی میں اللہ تیرا شکر ہے کہ بارہ ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں الحمدللہ اللہ الحمد ہمارے پاس جو موضوع ہے بھائی وہ کیا ہے گھر پھر وہ گھر سے جڑی ہوئی چیزیں گھر والی ایک دم بندہ ڈر جاتا ہے نا تو پتہ نہیں بم پھٹنے والا نہیں بھائی یہ ہمارے بارے میں ذکر کرتا ہے ہمیں بتاتا ہے یہ ہمارا منائی کا سلام کیا تو ملک ٹھنڈا بیٹا سا جواب آیا السلام علیکم نہیں بھائی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ آپ لوگ لڑائی کے لیے ہیں کیسے آنا چاہیے جی؟ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ دور کرے گا ہمارا تو پہلے چیک ہی یہ لگا ہوتا تھا یار میں نے تو تمہیں ہنس کے سلام کا جواب ہی نہیں دینا حرض یہ ہے کہ چیزوں کو کتاب اللہ سنت میں رسول آ کے یہ نہیں کہتی کہ تمہارے منہ پہ مسکراہٹ کوئی نہیں آئے گی اور تم بالکل اٹینشن بیٹھے رہو گے اس کو اپنا حصہ سمجھو یہ کتاب جس وقت گھر جا رہے تو اس وقت تمہارے ساتھ کہہ رہی ہو جب یہ تم اپنی دکان بیٹھے تو اس وقت تمہارے ساتھ ہو ہم دین والا جو پہن کے مسجد پہن اور ختم اس کے بعد اس کو اپنی پریکٹیکل لائف کے ساتھ جوڑیں گے گھر کی بات چلے گی ان شاء اللہ تعالیٰ آئے تھے آپ کے سامنے اسی کے اعتبار سے تلاوت کی گیا پھر اللہ نے چاہ گھر والی کو گھر والے کو اور گھر والوں کو اور اس سے متعلقہ جڑے ہوئے معاملات کو دیکھنے کی کوشش کریں گے جس کی فیصل بھائی نے ابھی آپ کے سامنے آگاہی کی ہے کہ جناب میاں بیوی بی کے درمیان محبت کیسے ہو ساس اور بہو والا یہ معاملہ کیسے حل ہوگا بچے آپ کے کلوز ہو جائیں کیسے اور یہ کیا دین ہمیں کیا کہتا خاندان میں تو موو نہیں کر سکتے اگر دیندار ہو تو پھر کونے آئسولیٹ ہو کے الگ ہو کے بیٹھ جائے ایسا بھی کانسپٹ نہیں ہے بلکہ تین مزید چیلنجز کو فیس کرنے کی ہمت دیتا ہے البتہ ہمارا کہیں کردار کمزور ہوتا ہے اس لیے ہم بیک آؤٹ ہو جاتے ہیں اور سائڈ جو کر بیٹھ جاتے ہیں نہیں ڈٹ کے کھڑے ہونا یہ چار پانچ چیزیں اور پھر ان اللہ تعالی اس کے ساتھ ضم اور بہت ساری چیزیں آ جائیں گی تو پہلی جو آیت ہمارے سامنے پڑی گئی ہے وہ ہے آیت نمبر اسی ہے سورہ نحل کی جس میں اللہ سب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلوام جار سکنا اور اللہ نے تمہارے لیے بنایا تمہارے گھروں کو سکن سکون کی جگہ پیسفل آرام دے آسان جہاں بندہ جا کے ریلیکس ہو جائے اور فوری طور پہ اگر گھر کا کانسیپٹ ہو تو آپ کو پتہ ہے جب جاب سے تکے آ رہے آتے تو اس وقت گھر کیسا لگ رہا ہوتا ہے کے کے بندہ ستانا ستا اور یہ بات اور یہ گھر کی مکان کی بھی ہو رہی ہے ستانا لکم من سکانا اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو کیا بنا دیا سکون کی جگہ کے ساتھ اس کا, اس, کا کلائمکس ہے کیا؟ اس کا کلائمکس ہے اللہ کی نعمتوں کو یاد کروں برانی بنائیے گا کتنے لوگ ایسے ہیں یہ گھر جہنم بن گیا ہوں بھائی اللہ نے اس کو سکون کی جگہ بنایا تم نے بنایا اسے جہنم اور کتنی بڑی نعمت کی ناشکری کرتے ہو جب ٹوٹ جاتا تب ٹکرے مارتا ہے داڑے مارتا ہے اس سے پہلے اس کو سمجھ کوئی نہیں آتی اللہ نے اسے سکون اور پیس کی جگہ بنایا اسی طرح سورہ نحل نمبر 72 میں میں نمبر جو ہمارے سامنے معاملہ آیا وہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ لکم من اور اللہ نے بنایا تمہاری اپنی جانو میں سے تمہارا جوڑا اللہ یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بندے کی سکون کیا آرام کا آسائش کے معاملے کو دیکھا اور دیکھ میں خوب جانتا ہے اسے کیا کیا چیزیں درکار ہیں ولہ نے تمہیں بنایا تمہاری جانو میں سے جوڑا وجال وجالم من ازواج اور پھر اسی طرح تمہاری ان بیویوں سے بنائے کیا تمہارے لیے بیٹے اور پھر پوتے اور تمہیں دیا پاکیزہ چیزوں میں سے یعنی دیکھیے کیا خاندان آ گیا گھر آ گیا؟ بندے کی اپنی جان اس کے گھر والی اس سے بچے اور بچوں سے پھر فوتنگ ہوتے کیسے دادا نانی نانا کیسے بنے دا موسٹ سمپلس بات وہ دادا دادی بننا ہے آسان ترین کام ہے آپ کو کچھ کرنا نہیں پڑتا اللہ اپنی رحمت سے دادا دادی بنا دیتا عرض یہ کرنے کا مقصد ہے اس کو بھی نعمت کے طور پہ بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا وہ کا کم یہ بات اور پاکیزہ چیزیں بھی تمہیں اللہ نے تم باطل پر یقین رکھو گے گھر پہ کچھ ہو گیا ہے جادو ٹونا اولاد نہیں ہو رہی رس کی بندی شدن کیا کہنا چاہتے ہو اللہ دینا چاہتا ہے کسی نے روک لی کسی کی حمت ہے اپنے امال کا جائزہ لو اس گھر میں ہوتا کیا ہے برکت کیسے آئے گی چوبیس گھنٹے ٹی وی کھلا رہے گا تو برکت آئے گی تو رشتے آئیں گے رحمت کے آف ب... یعنی ان کانسیپٹ کی طرف چلے جانا یہ ظلم ہے جس کو آج ہم نے حصہ بنایا ہوا کچھ ہو گیا ہے, کسی نے کر دیا ہے جی ہمارے گھر کو نظر لگیے بھائی اپنی, اپنی چیزیں ہم نے کیا کیا ہوا ہے آفا تو کیا یہ باطل چیزوں پر ایمان رکھیں گے وہ بھی اور اللہ کی اس نعمت کی ناشکری کریں گے جی سور آئی نمبر 72 اور بہت اللہ کا شکر ہے خاص طور پہ ہم انتظامیہ کے بھی مشکور ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل احسان سے جو کہ اس حق کو پہنچانے کے لیے ایک کوشش جدوجہد کی جاتی ہے اور معاشرے کی بنیادی عقائی اسلامی ریاست اس کا بنیادی یونٹ گھر ٹاپک بات کیا تھا نا اس وقت بہت اہم ہے اور ہم میں سے ہر بندہ کسی طبقے کا ساتھ جڑا ہے اس کا یہ مسئلہ ہے گھر اور ایک اور بلکہ آیت ابھی ذہن میں آ رہی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے رات کی آیت مبر 38 ہے پھر بات کی طرف دوبارہ جاتے ہیں اصل میں میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں لیکن آیت نظر آئیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو شیئر کیا اور ہم نے جو رسول بھیجے ہیں آپ سے پہلے ان کے ساتھ کیا معاملہ تھا بیویاں بھی تھی اور اولادم بھی تھی یعنی ذرا بندہ سوچے اعتبار سے نسبت ہے کہ یہ امبیا کو بھی دی گئی ہے اور ہمیں بھی گئی ہے اور ہم سے بھی کام تم نے کر تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہماری تو بیگ میں ہے ہم تو وہ بھی نہیں کہہ سکتے سوری فور دیٹ کیونکہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے ایک بیگم, ایک بیگم کے ساتھ کام کرنے کے امتحان نہیں وہاں پورا جتھ کام کروا کے دکھایا ہے تاکہ بعد میں آنے والا کوئی اعتراض نہ اور مشکلات اور پریشانیاں تو ایک نسبت اپنی, اپنی مصروفیات کو تر کے اللہ کے دین کے لیے ہم یہاں پر بیٹھے تعالیٰ موضوع جو ہے ہمارا وہ اصل گھر ہے پھر اس کے ساتھ جڑی ہوئی کہیں گھر والی گھر والا اور گھر والے آتے ہیں الحمد للہ آیات کا ترجمہ آپ کے پاس سامنے آ چکے اگر ہم اپنا ذاتی زندگیوں کا جائزہ لیں گے تو ہم میں سے ہر بندے کی عموماً ایک دوڑ ہے چاہے وہ انسان ہے حیوان ہے کسی نہ کسی انداز سے اس کو اپٹیمم کیا ہے مکان ڈھل ٹھکانا بلکہ آپ دیکھ لیجئے چڑیا کا کیا بنتا ہے بھائی جی ہوں سا بنتا ہے نا? اور بڑی مشکل سے بنتا ہے شیر کی کوئی کچھ ہر ہے چوہے کی بل ہے سانپ کی بل ہے شہد کی مکی کا چھت یعنی کوئی نہ کوئی ٹھکانا شہد کی مکی کا چھت اور, یعنی اور اس گھر کو بندہ ساری زندگی آئیڈیلائز کرتا رہتا ہے کہ جی میں نے گھر گھر گھر گھر یہ دیکھے نا جب کبھی بلے آتے ہیں کوئی آپس کو میں تو کیا پہلا سوال क्या پوچھتا ہے جیسے آپ کے گھر میں بیٹھا تو گھر اپنے کرائی کا ہے اچھا انشاءاللہ اپنا بھی ہو جائے گا یعنی پہلے معاملہ کیا ہوتا ہے گھر گھر کے کس کا ویسے پتہ نہیں یہ گھر اپنا ہے یا کرائے کا کیا کہتے ہیں آپ لوگ جی بھائی یہ سارا کرائے کا گھر ہے اپنا گھر تو کہیں اور ہے ساری دنیا کرائے کا آپ نے کبھی دیکھا ابراہی علیہ السلام آئے اور انہوں نے پوچھا ہو کہ یار تمہارا گاڑی اپنا یا کرائے کا تو وہ کہیں نہیں یار ہمارا تو اپنا ہے چلو ٹھیک ہے میں کرائے والے بارے کو لے کے جا یہ ساری زندگی وال تنظر ما قدمت آگے چلو خبر سے اپنا گھر شروع ہونے یہ دنیا کا گھر ہے اور ساری زندگی ہماری دوڑ کتنی ہے بھاگ دوڑ ساری اس گھر کے لیے ہے یقین کیجئے گا ایک لمبی عمر میں جا کے کہیں ساٹھ ستر سال میں بندہ کھڑا ہو کے گھر بنا رہا تو کون سا گھر کس کا گھر بھائی تیرا تو پتہ ہی کوئی نہیں کب چلا جائے لیکن اس کے باوجود دوڑ ہے تو ایک میں آپ سے گزارش کروں کہ ایک انسان کی سب سے بڑی خواہش اور اس کی جمع پونجی جو ہے وہ یہ گھر ہمارے سامنے آتی ہے اور بیٹھتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ بلاوا آ گیا تو اس کا مطلب ہے آج اپنے گھر کے تصور کو درست کرنے کے میں نے کون سے گھر کے لیے محنت کرنی ہے جسے ہم بعض اوقات عام طور پر پڑھتے ہیں آخرت کا گھر یہ کوئی اہم چیز ہے اس کو ذہن میں خیر رکھیں رشتے ناطے ہمارے دیکھیں یعنی گھر کی خوبصورتی کس چیز سے ہے کیا دیواروں سے ہے کارپیٹ سے ہے چیزوں سے ہے گھر یعنی انسان جن چیزوں پر توجہ دے رہا ہوتا ہے وہ اس کا ڈرائنگ روم ہے اس کا کوچ ہے اس کی فورسلنگ ٹائل ہے اس کی ٹینکی ہے پانی کا معاملہ ہے جب کہ اس سے کل کو پوچھا جانا ہے گھر کے رہنے والوں کے بارے میں پینتالیس ہمیں بتاتی ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو رکھا ہے گھر والوں کو کیا پت کے دن خسارے میں رکھا یعنی چیزیں کس کے لیے لگے ہوتے ہیں گھر کی جو آرائش ہے زیبائش ہے بناوٹ ہے اور یقین کیجیے تھفا دینے والا کام ہے کہاں कर्टن, سے آتے ہیں کارپیٹ کہاں سے آتا ہے بیڈ اینڈ بات کے کیا سیٹ کو جنت اپارٹمنٹ یہ جنت کا ٹکڑا یہاں پہ اسی وقت بن سکتا ہے جب اس کے اندر دین کا معاملہ ہے تو غافل انسان زندگی بھر گھر اور اس سے متعلقہ جڑی ہوئی چیزوں کو سنوارتا رہتا ہے یہ مکان ہے بھائی ہم یہ جو دیکھتے ہیں نا کہ ہاؤس اینڈ ہوم ہوم ہے اصل گھر اور گھر ہوتا ہے مکین سے اور مکان کیا ہوتا ہے مکان تھی جو ہے مکان جو ہے جو مکین اس کے رہنے والے تو یہ یعنی ہاؤس اس کے درمیان ایک فرق ہمیں ملے گا اور وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے اور حقیقت کا دیکھیں گھر بن کے تیار پڑے مکان بن کے تیار پڑے ہوتے کوئی رنگینی نہیں کوئی اٹریکشن نہیں کوئی چیز نہیں لیکن کوئی شادی شدہ جوڑا کوئی گھر وہاں پہ مقیم رہنے والے منتقل ہوتے تو اب نکلتے جیتتے آتے جاتے یہ رونق نصیب ہوتی ہے البتہ اللہ کری گھروں میں اپنے نہیں اچھا تیسری جو ہمارے پاس گوشا ہے وہ کیا ہے وہ ہے طرز معاشرت رہن سہن ہمارا مین جون چکا ہے طلاق کے ریشو کیا ہے شادی بیاہ کے کیا حالات ہیں بچوں کے طرز عمل کیا سامنے آ رہے ہیں اولادوں کے رنگ آپ کے سامنے ہے کیا مسئلہ ہے یونٹ گھر والا صحیح نہیں ہے میرے مولا مجھے اتنا تو موتبر کر دے میرے مولا مجھے اتنا تو موتبر کر دے میں جس مقام میں رہتا ہوں اسے گھر کر دے ہم یقین کیجیے مکانوں میں رہ رہے ہیں گھر, والا ایک معاملہ کیفیتی یہ گھر اللہ تعالی جنت کا ٹپڑا بنی میں سے عرض کر رہا ہوں اسلامی نظام کے جو خواب دیکھتے ہیں دین کو مضبوط ہوا دیکھتے ہیں تو الحمدللہ اندر پھر اما عائشہ نظر آئیں گی بی بیوی فاطمت الزرا نظر آئیں گی ام سلمہ کا کردار نظر آئے گا میں نصیبہ کے اعتبار سے کوئی معاملہ نظر آئے گا کہ بچے کو جاڑی میں دکا دیتے میں چاہتی ہوں کہ یہ مضبوط بنے اور آج والی ماں کا اجر دیکھ لیں یعنی گھر کا جو بنیادی یونٹ ہے وہ تربیت سے خالی ہے جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں گھر اور مکان کا ایک رب کو جسم روح کے طور پہ بھی سمجھے یعنی یہ مکین رہنے والے اس کی روح اور یہ مکان کھوکھلا جسم ہے تو کوئی بندہ ایسا نہیں کر سکتا کہ روح کو نکال کر رکھ دے جسم کے ساتھ, کے ساتھ رہے ایسا ممکن نہیں ایک اور باتوں میں سے بات آپ کے سامنے گزارش کی تھی کہ گھر ہر انسان کا جنت ہے تو اس کو جنت بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا سائنوں والوں کے پاس جانا پڑے گا یا جنت اپارٹمنٹ ہمارا اپارٹمنٹ کرا دے یہ کنسٹرکشن کمپنی سے نہیں ملے گا خوشحال گھرانا یا ایپی آپ کو فارمیسی سے نہیں جاتے مل کے ملکے. انہیں آپ کہیں گے کہ خوشحال گھرانہ دے دیجئے تو وہ تو الٹا خاندان کوئی چیزیں پکڑا دیں گے یہ خوشحال گھرانا گھر کے اندر رہنے والے مکین اس بات کے ذمہ دار ہوتے ہیں کہ ہم نے اسے جنت بنانا ہے باپ اپنی جگہ بیٹا اپنی جگہ ماں اپنی جگہ तो ہے تو اپنی جگہ ساس ہے تو اپنی جگہ نند ہے تو اپنی جگہ بیوی ہے تو وہ اپنی جگہ لوٹ لے گی تب جا کے یہ جنت بنے گا کھڑے کھڑے ایسا نہیں ہو جائے گا میں جنت بن جائے گا اب مائشے نے بھوکے دیکھی ہیں دیکھی رسول صلی اللہ علیہ اس لیے ایک اور بڑی اہم بات گھر کے اندر وہ موجود ہے کہ ہم نے گھر بنانا رسول سب اللہ رسل تشریف لاتے ہیں گھر میں پوچھتے ہیں کچھ ہے کھانے کے لیے تو کیا کہا جاتا ہے اللہ کے رسول کریب سب اللہ حسن گھر میں تو کھانے کے پوچھنا چلو ٹھیک ہے میں روزہ رکھ رہا تھا کمپرومائز چیزوں کو سمجھنا حقیقت کو جاننا گھر میں کوئی ماحول کیسا رکھا ہے تو اس لیے یہ ہمارا بہت بڑا دیکھیں یہ جو ہماری ابتدائی گفتگو انتہائی امپورٹنٹ ہے اس وجہ سے کہ یہ وہ گھر وہ یونٹ ہے جس میں میں اور آپ روز شک و روز گزار رہے ہیں اور ہمارے گھروں میں یہی مسئلے مسائل چل رہے ہوتے ہیں گھر بڑا ہونا چاہیے آپ بلیو کیجئے گا اٹھارہ کمروں کا گھر ہے چار ہزار گز چار ہزار گز اور کیا کریں مجبوری ہے پڑتا نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا بھائی اور افراد کتنے چار چار افراد ہے چار افراد اٹھارہ کمرے چار ہزار گرل اور پردہ نہیں ہو سکتا اور ایک ہمارے حبیب ہیں دوست ہیں دو کا ہے اور اس میں چادر ایک لگائی ہوئی ہے کوئی مہمان آ جاتا صوفا پڑا بیچ میں سے کہیں دیتے ہیں، ادھر گھر والے بیٹھے ادھر بچے بیٹھے ہیں، ادھر آدمی جو بھی گفتگو کرنے آئے وہ بیٹھا ہوا پر بچے یعنی دیکھیں اسی گھر میں اگر اللہ کے حکم کی ساتھ پڑھے جنت بن جائے گا نہیں کرنی تو ہے بندہ اس کا ایک سیل ہوتا ہے جیسے بنیادی طور پہ وہ سیل ملٹی پلائی ہوتا ہے ملین سیل بن جاتا ہے یہ بڑتا ہے اسلامی معاشرہ اس گان کے پر کھڑا ہے اور اس کی ذمہ داری آگے چل کے بات آ جائے گی ان شاء انشاءاللہ یہ کس انداز سے آئے گی وہ میں آپ کے سامنے کرتا ہوں اس سے پہلے ایک اور بات کی طرف لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پرانے مجید سے بے بنا اس چیزوں کا ذکر کیا گیا آئلی زندگی کا سورہ بکرا سورہ نساء دیکھیں ہم میرے پاس بنیاد کیا پرانے مجید احادیث مبارکہ سورہ نصاب سورہ بکرا سورہ طلاق سورہ تحریم سورہ ابھی ہم نحل میں سے پڑھے تھے سورہ روم کل کے مقامات کریے جی یعنی کوئی اتنا اہم ایشو ہے جسے بار بار بار بار, بار ایڈریس کیا جا رہا ہے اور ہمارا موسٹ اگنورڈ پارٹ ہوتا ہے پتا ہی کوئی نہیں ہوتا یقین کی گھر کے معاملات چیزیں ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں ان کے بارے میں ہم نے قرآن مجید سے استفادہ نہیں کیا احادیث مبارکہ تو پھر گھر ہی پڑھیے مزید اس کی وضاحت کے ساتھ سورہ تحریم اور سورہ طلاق ان دونوں میں مضامین جو ہیں وہ زندگی کے حوالے سے ایک جگہ کہا گیا کہ اگر بندہ اور بندی میں بڑی ناچاکی ہے تو معاملات کس طرح سدھریں گے طلاق کا معاملہ کیا ہے بسلو خیر بس بترا میں بھی بتا دیا سورہ نساء بتایا سلح جو ہے وہ بہترین ہے اس کو کرو لیکن اگر معاملہ نہیں چل پاتا تو اس طرح تم اس معاملے کو ختم بھی کر سکتے پھر اس کے سٹیپس ہیں سورت تحریم میں جو بیان کیا جا رہا ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ اگر بندے اور بندی میں مواقع زیادہ ہو گئی ہے اور کہیں اللہ کے حکم کو کوئی دھکا لگنے کا خطرہ ہے تو دیکھو خیال سے تب کبھی اور پیارے جی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ کیجیے کیا آپ اپنی بیویوں کو پوچھ لو بھی چاہتے اللہ غم کرو کبیرا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل کبھی کبھار جو معاملات آپ سے لا کر رکھوائے جاتے ہیں ان کا مقصد یہ صحابہ سے ہیں ان کا مقصد ہماری تربیت ہوتا ہے وہاں پر تو ممکن ہے ہی نہیں کوئی چیز وہاں پر ممکن نہیں ہے کوئی چیز کہ کچھ ہو جائے لیکن ہماری تربیت کس طرح کرنی ہے وہ آ کر بتائی جا رہی ہے تو وہاں پر ماحول کو اللہ ہوں تاکہ اللہ لوگ یہ نہیں دیکھیں. ابھی گھر کے اوپر چل رہے ہیں میں کیا ہے ماحول کیسا ہے کردار کیسا ہے؟ جنریٹ ہو رہا ہے ماحول کیسا ہے کردار کیسا ہے؟ چار مثالیں کہ اچھا ماحول ہے اور اچھا کردار ہے زکری سلامی نہ لے گا اور مریم سلام الحول دیا جا رہا ہے اور بہترین اعلی ترین اللہ کے جی کے اللہ کے لیے جھکنے والی خاتون بہترین, بہترین کردار ہے اور یقین جب بہت شدید خطرے میں اللہ مجھے اور آپ کو اس کے انٹینسٹی سمجھنے کی توفیق اگر آج ہم برائیوں کے خلاف نہ کھڑے ہوئے تو یہ آگ ہمیں ہمارے گھر والوں کو لپیٹ کے لے جائے گی اب یہ نہ ماضی ہے تو کہہ خیر ہماری ذمہ داری ہے جو بندہ دین سے دور جا رہا ہے اسے پکڑے تو اچھا ماحول اچھا کردار زکریہ سلام علیہ اور مریم سلام علیہ پھر اسی طرح آتا ہے اچھا ماحول اور برا کردار نوح علیہ السلام نوح علیہ السلام پڑھ کے آتے ہیں تو آجی کی نماز کو لے کے مسئلہ ہے پھنسنے والا آگے چل کے نہیں بچ سکتا اچھا ماحول برا کردار نو علیہ السلام لو تم پلیزوں میں چیزوں کو انشاءاللہ رکھیں گے اور ہے. برا محول اچھا کردار اور سلام نلے آج تو بندی کہ جی. ڈیٹا نکال کہاں پہ ہاتھ میں کی ہے گاڑی اور کہاں پہ پاسی پہ چڑھا دیا یعنی فرون کے گھر میں رہ کے فرون کے گھر میں رہ کے چیک کر لیجیے گا فرون کے گھر میں رہ کے, میں رہ کے آسیہ سلام الحا اللہ کے دین پر چل کے دکھا رہی ہیں آج کی بندی کیسے احتجاج کر کے میرا چور نہیں مانتا ویسے ان شاء آگے ایڈریس کرنا لیکن ادھر بھی میں جملہ کہتا چلوں یہ کہ تیری امی کے گھر جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے شاپنگ کرانے پہ بھی تیار ہو جاتا ہے چارا تنخواہ بھی رکھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بیسیکلی میرے انٹرسٹ ہے اس کے لیے میں تیار کر لیتی ہوں اور, میرا خود بھی انٹرسٹ نہیں اور دوسرا وہ میں نے کہا انشاءاللہ شاء چل کے لیے آسیہ سلام علیہ کا کردار ہے فالو کرنا پڑے گا پورا ماحول اور بہترین کردار آسیہ سلم دنیا میں جنت میں اپنا گھر دکھایا جا رہا تم کھڑی اللہ کی بندی تمہارا دنیا میں جو آخرت میں جو گھر ہے وہ اس کی بات ہی الگ ہے برا کردار ابو اللہ اللہ کے رسول جمیل کیا جی بیوی بی موہم برا کردار اللہ محسوس فرمائے تو دیکھیں اس گھر میں کیا ماحول دے رہے ہیں اس گھر میں سے کردار کیا نکالا میرے آپ کے بچے اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل احساس ہے دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس سے بڑی دولت نہیں ہو سکتی میری آپ کی بیوی پردہ کر کے دین کے تقاضوں کو پورا کر کے اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو پورا کریں جنت ہے جنت گھر میں دن کی خدمت کر رہا بی بی بچوں کو دنیا کی درجہ پلانا اپنے گھر کی خبر ہے در پہ کیا ہو رہا ہے بیٹی کی چلی ہے؟ تیری اپنی کی تونے آپ کیریفے تو کی. تو جا کے لینے بزنس نہیں ہے پتا نہیں کدھر کدھر ہمارے لیے ٹارگیٹ کیا ہے دیکھیں ہم نے دجال نہیں دیکھنا ہمارے لیے بدبخت یہ دجال بنا ہوئے موبائل جادی تہذیب میں ہمیں جکڑا ہوا ہے ہمارے فیملی سسٹم کو ڈسٹرو کر رہے ہیں بے حیائی فاجی اور یعنی گھروں کا مرکز بنایا جا رہا ہے ان کی جو گائڈ کیا جا رہا ہے یہ کہاں سے کیا جا رہا ہے اس خوکے سے ٹی وی والے سے کہ اس کو دیکھیں سارے بیٹھے گھروں کی رونق کیا ہے آپ گھر کا جیسی کانسیپٹ لیتے ٹی وی لانچ ہم نے اتنا کیا پورے کمرے کو نام اسی جوڑ ٹی وی اور اس کے پیچھے ہماری لوجک یہی ہوتی ہے تو رہنا اویئر رہنا پہلے اپنے آپ کو یورپ کے پاس اس وقت یہ فیملی سسٹم نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمارے پاس ہے آپ یقین کیجئے ان کے ہاں سنگل پیرنٹنگ کا معاملہ بلکہ ابھی یہ اس طرح بھی چلایا ہوا تھا کہ شادی کے بغیر رہنے یہ ہمارے پاس اب کر ہیں، یہ ہی ہمارے پاس یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے موجود ہے کیوں ہم ان سے متاثر ہو کے یہ چیزیں لیں گے اللہ نے یہ فیملی سسٹم دیا ہوا ہے تو اللہ کرے کہ گھر کے اعتبار سے میرے اور آپ کے معاملات بالکل ہی گھر کو جنت بنائیں اس میں سے کردار ایسے نکالیں کہ بیوی اپنے بیٹھنے والی دکان میں کاروبار پہ اپنے اللہ تعالیٰ کے بہترین عالم ہو حافظ ہو کاری کا ولڈی نالج انہوں نے حاصل کیا ہو اور اس دنیا میں آپ کے اللہ کے دین کو پیش کر اور دیکھیں بھائی ہمارا کام صرف ارادہ کرنا ہے سوچنا ہے اس کے لیے اپنے ہوگا, ہوگا, کے گمان کے آفرت کے بارے میں بھی والی زندگی بسر کر لے گا الحمدللہ للہ ہم تہیا کر کے بیٹھے کہ اپنے گھروں کو ہم نے اس انداز سے اس کی ہم ان شاء اللہ تعالی دوسری ایک بڑی اہم بات کی طرف آنا چاہیں گے اور وہ ہے ہمارا جو موضوع یعنی گھر کے بعد جو ایک معاملہ سٹارٹ ہوتا ہے وہ کیا جی جی گھر کے بعد کیا آئے گا اونچی بولے ڈریا نہیں گھر میں نہیں آپ گھر والی اچھا اسی لیے اتنی دیر سے نکل ہی نہیں پا رہا تھا میں نے اور ویسے ہمارے پاس موضوع یہ کہ یہ جو گھر ہے اس کے اندر جو مکین آ رہے ہیں وہ لوگ آ رہے گھر, والی, گھر والے تو درمیان تو یہ بےچارا فٹبال بنا پڑتی ہے وہ کچھ کہتی ہے تو میچ کا مزہ ایسے فٹبال سے مِنْ جو تمہارے یہ جو چھڑے ہیں ان کا نکاح کر دو آپ یہ دیکھتے نا مارکیٹ میں تجسس کیوں ہوتا <تصفح> ہے تو کہا گیا اگر یا معاشرۂ شبابی میں پھل یا تجبر اے نوجوانوں کے گرو تم میں سے جو کوئی استطاعت رکھتا ہے تو وہ پھر نکاح کر لے اور اس جگہ پہ کہا گیا ان کے نکاح کر دو تو بھائی اس کے گلے میں یہ کوئی جو ہے باہر بندن پہنایا جائے تاکہ یہ فکس ہو جائے اپنی چیزوں کا جواب دے ہو گھر سے نکلے تو اگلے پوچھے کدھر گھر پہ پہنچو تو کدھر ایک ایک پائی کا ٹائم کا حساب دے گا یہ ساری ایکٹیویٹیز بھول جائے ذمہ داریاں وہ جب یہ چیزیں پڑتی ہیں نا پھر یہ بندے کو نہیں ہوتا کہ موبائل دیکھنا وہ اس نے کدھر جانا ہے فلانی گاڑی کیوں آئی ہے یہ کیوں آیا تو نکاح کے معاملے سے باہر یہ جو گھر کی ابتدا شروع کی گئی یعنی گھر بن رہا ہے ایک بندے اور بندی کے نکاح کے پروسیس اور اسے بخاری اور مسلم کی روایت میں فرمایا کیا کہ گروہ میں سے جو کوئی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے کو احسن یہ نظر کو نیچے رکھتا اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے جو مسئلے مسائل چیزیں پریشانیاں پڑی ہیں کیوں کے ہمارے اندازہ نکاحوں کو مشکل اور گنا کس کو خجو کو آسا ڈیٹنگ کلچر آسان ہے, فرنٹ, فرنٹ آسان ہے, میڈیا ہمارے پاس چیزیں اور یہ موبائل انٹرنیٹ, یہ ساری اس کے بارے میں وہ نہیں ہے تو بھائی سستی تکری جب گنا جس کو مجھے ترین کی کیا جا رہا ہے اور حق کی طرف سے دور کیا جا رہا ہے تو ظلم ہے تو اس کو بھی آ کر ان شاء اللہ ہمیں سمجھ لیں तो بار میاں بیوی بی جو عمومی طور پہ کہہ دیا جاتا ہے اور صحیح بھی ہے کہ ایک گاڑی کے کیا ہے جی اصل میں یہ ون وے کمیونکیشن ہے جو کہ خطرناک بھی ہوتی ہے کہ بندہ کہیں ادھر ادھر تو نہیں چلا جاتا میں ساتھ ساتھ آپ کو بھی آن بورڈ کرنا چاہ رہا ہوتا ہوں میاں بیبی گاڑی کے کیا ہے بھائی دو پہیے تو ہمارے ایک دوست ہے کہتے ہیں یار مجھے تو ٹریکٹر یاد آ جاتا ہے ٹریکٹر بھی یا جاتا ہے یہ تو گاڑی کے بھی دو پہیے کار بھی ہو جاتے ہیں جو دیگر سے کرایا کہا جی کل کو تم وہاں پہ بھی بحثیت میاں بیوی بی جوڑے جاؤ گے باقی دیگر رشتے دار بھی لیکن یہ لکھے وہاں کسی سے آغاز کا پوائنٹ اور اینڈنگ پوائنٹ کر اس پر رکھا گیا انہوں نے گاڑی کو دھکیلنا ہے لے کر چلنا ہے اور اس کے کچھ اصول اور قواعد اور ضوابط ہے جیسے دیکھیے آپ کبھی ملٹی ٹریک روڈ پہ چڑھتے ہیں نا تو ملٹی ٹریک روڈ پہ چڑھتے ساتھ ہی آپ کو کچھ رولس اینڈ ریگولیشن کو فالو کرنا پڑے گا رولس اینڈ ریگولیشن کو پڑے گا فرسٹ آف آل آپ کیا دیکھیں گے جب ملٹی ٹریک روڈ پہ تو انڈیکیٹر دی ہے میں نے آنی ہے کیونکہ دیکھیے اس وقت ملٹی ٹریک روڈ پہ ایک پہ سا ستھر ہے ایک پہ میاں بیوی ہے ایک پہ ابی ابو ہے اور بندہ اگر اسپیڈ کہیں گڑبڑ کر لی ملٹی ٹریک کا کام یہ کہ کسی بھی ٹریک والے کو نقصان نہیں پہنچانا اور اس کے اندر یہ کیپیبلٹی ہو کے گھر کو چلا سکے ایکچولی کیا ہے شوق اب گور دیکھتے ہیں نا وہ دھکے کو پی جاتا ہے اس کو کوئی امی ابو کی طرف سے دھکا جانا اس نے اپنی بیگم کی طرف اور یہ ویسے ہوتا ہے دونوں انداز سے ہوتا ہے یعنی یہ لڑکی کی طرف سے بھی یہ اس کے اندر بھی ہوتا ہے کہ ہر بات کو نہیں بتا دینا آپ کی امی نے یہ کہہ دیا آپ کی بہن نے یہ کہہ دیا آپ کے خاندان والے یہ ہم اسے چل کے آگے گے ان شاء اللہ کہ کیا آج یہ بلٹن ہے انسٹال کیا جا رہا ہے بچیوں میں کہ تم نے دھر کو بچانا ہے توڑنا نہیں ادھر تو انسٹال ہی نہیں کیا جاتا ظاہری بات ہے جو چیز انسٹال نہیں کریں گے آپ کیسے بات یہاں <سؤال> پر آ کر بار ایک شوہر کے اندر ایک میں آپ سے گزارش کروں ہمارے یہاں جب نکاح کا معاملہ آتا ہے نا بنیادی طور پر یہ چیز چیک ہی نہیں کی جاتی کہ یہ بڑا لمبا ہوگا اور گھر میں بھی ویسے کام کرنے کے لیے بڑی ضرورت ہے تو میرا پہلے تمہارا نکاح کر دیتے گھر کو گیا کیوں آپ کا پرپز اور نیت کیا یہ ہمارے ہر طرف کے مسائل کو دیکھیں گے یہ ہے کہ ہمیں کام کرنے والی چاہیے تم بھی ماشاء اللہ بڑے ہو گئے شادی کر سکتا ہے اس, اس کی وہ فکری بلوگت ہم نے کرنی ہے اور وہ ماں باپ کے تھرو ہو بھی مجھے جب وہ اپنے ماں باپ کے معاملات کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو, تو الحمد للہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہوتا ہے تو بڑا اہم معاملہ یہ کہ ایک اس کے اندر حق بات کہنے کی قوت یہاں پہ کوئی بیگم کی غلطی ہے بیگم کو بتا جا. والدین کی غلطی ہے بڑے ادب احترام کے ساتھ محبت کے ساتھ انہیں توجہ دلائے گا کوئی کمپنسن اس کا تیار کرے گا کوئی طریقے سے بات کو لے کے آئے گا لیکن محض صرف اس کا خت دیکھ لینا اور شادی کی عمر کو پہنچ جانا کہنا چلو یار کام کرنے والے بھی چاہیے یہ بھی کر دیتے ہیں دونوں کام ہو گے ساتھ, ساتھ اور ظاہری بات ہے جب وہ پرپس سے کسی کی بیٹی کو لائی اس لیے کہ کام کرنے والی چاہیے بتائیے گھر کیسے آگے چلے گا یہ تو ظلم ہو گیا یہ کام صحیح نہیں اب اس لیول پہ یہ بندہ بیٹھ کے حق بات کو کہنے کا جو ہے مکلف ہے اور یہ حق بات کو رکھے صحیح انداز پہ عموماً ہمارے ہاں ایک اور بات بھی کہی جاتی ہے اور گھر کو بناتی ہے یہ جی ایسے ہی ہوتا ہے عورت بناتی ہے مرد نے کیا کرنا ہے وہ اپنی ضروریات رکھتی ہے آپ نے محبت میں خود کینچی چلا دی یہ اپنے اپنے آپ کو کرنے کی ضرورت ہے بہت اچھا ضرورت ہے میں کیسے کروں میں انشاءاللہ اس کی کچھ دلائل بھی ارض کرتا ہوں اصل جو کمانڈنگ پاور ہے وہ بند ہے نہ کہ بندی دونوں ہیں بڑے لازم منگی یہ جو وومن ہے اس کے اندر بیچارہ کون بند ہے میں جان نہیں فیمل کے بندہ اور بندی لازم و منظور ہے یہ کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہے اسے جوڑے کے طور پر بھیجا ہے اور اس کا پرپس بیان کر کے بھیجا مون آلنس یہ مرد جو ہیں وہ قوام ہیں ہے, ہے, بیگ کے پاس آ کے لیتے ہیں گود میں کوئی سر رکھا ہوا اور رو رو بیگ روتے ہوئے دیکھا تو تھوڑی دیر بعد وہ بھی طبیعت مسک ہو گئی ہو فطرت مستقبر ہو پڑھی لکھی نہیں لگتی وہ تو فالو کرنے کے لیے امام سبھی ٹیڑے ہوئے بیٹھے تو کہاں دلی کیا کس کو سیدھا کرے ڈرائیور کے ہاتھ میں سٹیرنگ ہوتا ہے وہ جدھر چاہے موڑ دے اور ڈرائیور نے اگر دنیا کی طرف موڑ لیا تو پھر کیا کریں کس کو کہیں میں آپ سے مرد ہمارا مرض ہے ان شاء اللہ ان کی اپنی جگہ بات کریں گے لیکن پہلے میرا اور آپ کا فرض ہے ہم طے کر دیں وہ میری اور آپ دیکھیں عمائشہ امائشہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرماتی ہیں اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں گفتگو فرما رہی ہیں بہت اچھی باتیں چل رہی ہیں ایسے لگتا جانتے نہیں نہیں فورن اٹھے نماز کے لئے ہے بھائی کے یہ کوئی بات نہیں سنے گا اب ہم اپنے ایک ایسی بیٹھے بیٹھے چھوٹا بیٹھ سا جائزہ لیں ہم بیٹھے گھر پہ آجان کی آباز ہو اور بندہ ہلتا ہی پھر تھوڑی دیر بعد میرے کیا نماز نہیں پڑھنے دینی ہاں ہاں جانے جاتے ہیں ابھی تو وہ بندے کے پاس ہے بندہ اگر در درست ہوگا اللہ لیتا پوری کی پوری پیچھے فوج آئے گی ان شاء اللہ دین کی طرف کو اپنے آپ کو ثابت کریں اس میں میں نے ایک اور گزارش کی تھی کہ مرد کا کردار بڑا امپورٹینٹ اگر ہم اس بات کی طرف ہیں اور خاص طور پہ رائٹ سلیکشن آف اسپاؤس یہ جو بیوی کا اختیار ہے چننا لائف پارٹنر بنانے یہ بڑا امپورٹنٹ رول ہے اور اگر یہ صحیح سلیکشن نہیں ہوتی تو آگے بیج کی بنیاد کس پہ پڑے گی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی امی ابو کی خدمت کرنے والی جائے بچوں کو دیکھنے والی ہے جائے مجھے سنبھالنے والی آ جائے اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والی ہے جو بھائی کیسے تم نے بیج کس کا بویا ہے جس میں فرماتے ہیں کہ لڑکے وہ یہ تھا کہ بچوں کی تربیت ہوتی ہے دو سال سے پانچ سال سے سات سال سے پانچ سال تک وہ پورا مرد ہوتا ہے اس کی چیزیں انسٹال ہو چکی ہیں اس کے اندر سلیکشن کرنی ہے اس سے اولاد کی تربیت شروع ہو رہی ہے جس کو بخاری کو مسلم کی روایت ہے جس میں فرمایا گیا کہ ایک بندی جو نکاح کی جاتی ہے شادی کی جاتی چار وجوہات کی بیان پہ جاتی, جاتی ہے ایسا ہے, ہے؟, ہے؟, ہے بلکہ ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے خوبصورتی تو خوبصورتی کوئی نیگیٹو چیز نہیں ہے لیکن سے تعلق ہے ان ساری چیزوں کو سیکنڈری قرار دینا اور کہا گیا خاص پر دین. اس کے دین کو پریورٹی دے تربت یادا آپ کو پتا ہے پھر بندہ بعد میں پیکٹ نکال نکال اوہ. اس میں سے, بھی پیسے نکلے. اس میں سے بھی نکلے گا کری دو لفافے ختم ہو جاتے ہیں آٹے دال کا باؤ پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے معاملہ تو بندہ ویسے تو آگے مجھے جنرل صاحب کی بیٹی لے کے آتے ہیں تو چھوٹی جنرل جنرل بھی پڑھائی جھگڑا ہوتا ہے تو میں ارد کرتا ہوتا ہوں وہ ایس ایس پی صاحب کی بیٹی لائن خاندان میں بڑی دھوم جی انہوں نے کہاں ہاتھ مارا مارا تو ہاتھ مارا اب یہ جتنے ہاتھ کھاتے ہیں وہ اللہ ہی جانتا وہ جو اصل پر اور یہ بیس ہے ان مسائل کی بیس ہے اس دین کو, پریفر کرو وہ دین کو پریفر کہاں پہ کرتے ہیں ہم بتا فاروق کی نکاح کرنا کرنی ہے تو آپ بتائیں گے کی بیٹی اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ دودھ والے کو تو اپنی شادی پہ ہی نہ آنے دیں آپ کو دودھ والا کہ آپ کے بچوں کی شادی ہے تو مجھے بلایا پاگل ہو گیا تیرا کہتا ہے دودھ دے کے گھر جا دودھ والے کی بیٹی لے کے ہمارے پاس یہ ہی خالی ہوتا ہے ہمارے پاس یہ معیار ہی نہیں ہے اور پرانے مجید نے اس کو بھی ڈسکس کیا ہوا ہے سورہ بکرا کے آئی نمبر دو سو اکیس میں ولا مشرقہ مشرقہ اور دیکھو اپنی عورتوں کا مشرقوں سے نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں اور دیکھو وہ مشرقوں سے نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے اگر کوئی لونڈی ہے اور وہ ایمان والی ہے تو اسے پرفر کرو اگر وہ مشرق ہے اور آزاد ہے پریورٹی تو ایمان رکھی جائے اور آج ہمارے پاس ایمان دید داری ہوتی ہے پرایورٹی پریکج ہے جب پیکیج جائے تو پھر روزہ بھائی دیکھیں میک دا بیسٹ آف بیٹ بارگن پھر اپنے دیئے کا آپ نے پڑے گا تو نے مال کو فوکس کیا تو مال کی وجہ سے ہے اس کو لے کے آئے اس میں کبھی کبھار آ جاتے کہ پیرنٹس کی پسند اور ناپسند لیکن اگر تو بہترین سے معاملات کو دیکھا ہے جن میں ایک بندہ بظاہر اللہ تعالی کی رحمت سے داڑی ہے نماز ہے دینی افکار ہے سب کچھ ہے اما ابا نے کوئی پلے باندھی ہے موڈ کارڈ اب یقین کیجیے اس کی بھی کی داڑھی اندر گزرتی چلی جا رہی ہے اس کا پردہ کیا شروع ہونا تھا کیا کرے کی بات کو تو نہیں کر سکتے اللہ کی اطاعت میں جو پہلے ڈیلائی کر رہے گا کل کو آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے کہیں گے اپنے والدین کی خاطر رب کو بھی نہ چھوڑو اللہ نے چاہا یہی رب تمہارے والدین کو کل کو تمہارے قریب کر دے گے معاشرے کی بنیاد رکھنی ہے ہلکی بات نہیں ہے وہ جو آتی ہے نا کوپی سے کھیلتے ہوئے وہ کل کو آ کے سب سے پہلے والدین کو باہر نکالتی ہے اس وقت وہ بندہ کہ یہ کیا تم نے کہتے نہیں چلا کس طرح کیوں اپنی مرضی سے چوز کر کے لائے تو یہ بندے کے پاس سلیکشن ہے کہ وہ کس انداز سے معاملات کو لیتا ہے گھر ٹوٹنے کی ریزن میں سے ایک بڑی ریزن یہ بھی ہوتی دونوں کا مو ہی ڈگری پہ ہے وہ, وہ تین کیا کریں گے لڑائی جھگڑے فساد ہوگی چار دن چلے گا اس کے بعد ختم ہو جائے گی تو اس से کو मामले को हल किया जाए इसमें एक मामला بھی भी جائے जाए कि मकान से घर में हमने شفٹ करना है یعنی مکان گھر کیوں نہیں بن پاتا خوشحال گھرانا کیوں نہیں جنم بچے جنم لے لیتے خوشحال گھرانا نہیں ہوتا اس کے اندر دینداری نہیں ہے یعنی دیکھیں جب کہا گیا کل حکومت مسولا تم نگانو بندے کی مثال سورج کی طرح ہے اس کے گرد سیارے گھوم رہے ہیں اور ہر سیارے کو کتنا کتنا دینا ہے سورج کا ایک خاص فاصلہ ہے اس گھر میں رہتے ہوئے بچوں کا کیا حق ہے بیوی بی کا کیا حق ہے ماں باپ کا کیا حق ہے بھائیوں کا حق ہے یہ ہے سینٹر پارٹ اس نے وہ الرجی وہ حقوق وہ چیزیں ان کو مہیا کرنی ہیں یہ اپنی ذمہ داری رکھے اس گھر کو بنانے میں جوڑنے میں یہ اپنا بہترین کردار ادا کرے سائڈ میں ہو کے یہ بیگ نہیں سکتا تو الحمدللہ یہ ہمارے سامنے کچھ اس طرح کی گفتگو آئی ہے اس کے بعد ایک اور اسی میاں بیوی کے ٹاپک میں بڑا امپورٹنٹ رول جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے یعنی ہم اس بات کی طرف آنے محبت کیسے ہو جائے محبت ایسے ہو جائے کہ بندی گئی یار تم میرے لیے کوئی خون بہا دو آسمان سے ستارے لے آؤ تو کیا اللہ نے اس کے دسترس میں یہ رکھے یا لا کے دینے کا حکم ہے دونوں کے حقوق اور فرائض کو ڈیفائن کیا بڑے پیارے انداز کہ کہ نہیںرڈ کی, نہیں کی, کی, کی سنت مبارک کے ساتھ ہماری گردنیں جھپی ہوئی آپ کی خاندانی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے رول ماڈل ہم جب یہ طے کر کے بیٹھتے تو پھر آئیے دیکھیے سور ہمیں اس معاملے میں رہنمائی فرماتی ہے ہمارے ہاں ایک جنگ رہتی ہے اور وہ ہے میاں کے حقوق و فرائض کے حوالے سے دیکھو تمنا اور ایسی تمنا نہ کرو ماں فد اللہ اس چیز کی کہ جو اللہ نے فضل بخشا ہے تم میں سے باز کو بعض پر اللہ نے بنایا کسی مولوی نے نہیں بنایا بھائی اللہ کی کتاب کو لو اور دیکھو آپ کو پتا نا ہمارے این جی اوز حقوق کے نسمہ, والے کھڑے ہو کے نعرے مار رہے ہوتے ہیں اور ہمارے سارے مار رہی ہوتی ہیں ساتھ ہمیں حقوق دلوائیں اپنا مرد بڑا ظالم ہے بھائی بڑا ظالم ہے باپ بڑا ظالم ہے کون کون ہے بھائی ہمدرد ہم ہمدرد ہیں مرد ملے گا نکلے बा, اور یہ ہوتا ہے نا کیا مرد کی جوتی بن کے رہے और یہ عورت کیوں آئی ہے یہ مرد کیوں آئے اللہ نے اور, کہ اپنی اپنی کیا کیا اور تم میں سے ہر بندہ ایز اے انڈیویجل کل کو ہمارے سامنے کھڑا حساب دے رہا ہوگا میں آپ سے گزارش کروں گھر جنت کیسے بنے گے گھر کیسے بچیں گے گھر کیسے ٹوٹنے سے بچیں گے اللہ کا تقویٰ. نکاح yeah. ہمارے پاس ہوتے ہیں جو نکاح پڑتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں وہ چلا جاتا پر خاندان بندہ اپنی جگہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہات بھی ہے جاتے جاتے کہا اللہ کی کے بارے میں اللہ سے ڈرنا کبام بنا دیا تو اس کا مطلب کیا ہے کبام تو ہے لیکن اس کے ساتھ جواب ہے بندی کو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ کے ہے. کہاں نہیں گیا, نہ دونوں کو کتنا زبردست انداز سے لا کے بیلنس دے گا تم اپنے کام کرو تم اپنے کام बुनियादी बात رکھے हम अपने فرائض को पूरा करें یعنی ایک بندی کے جو فرض کام ہے وہ کرتی آئے بندہ نہیں بکر رہا تو لیے ایک بندہ اپنے فرائض ادا کرتے آئے اپنے حقوق کی فکر نہ کرے حقوق کل کو اس کو اللہ کے حقور دلا دیے جائیں گے لیکن اگر فرائض میں کو پائی نکل آئی تو وہاں پہ کیا کرے گا کس کو پائے گا یار میرے فرض پورے کر دو ایک ایک نیکی پہ لالے پڑے ہوئے اور گھروں کے مٹنے ٹوٹنے اجڑنے کی بنیادی وجہ ہے مجھے یہ چیز نہیں ملی مجھے نہیں ملی تو چلو بھائی اب تم لے لو طلاق کی بات لے لو او بھائی ایک بندی زیادہ زیادہ کر بھی سکتی تو کیا ہے وہ میں کی بات کر رہا تھا نا بھائی تیرے دس بھائی ہیں اور دس کے دس ہی بڑے پھنے خان ہیں لیکن تو زیادہ زیادہ کیا لے گی طلاق تلاک لے لی ختم آپ کیا کرو گا آپ کیا ہوگا مجھے نا نانی کے لیے میں ڈیژ جو لینے ہیں وہ بڑے ہی حوصلے کے ساتھ اور چیزوں کو سمجھتے ہوئے آگیا یعنی اب دیکھیں جو ایک تسل پیدا ہوتی ہے نا بی بی کے کو کیا اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں ویسے تو میں نے کہا نا خود نکاح تھا میں ریفرنس دے رہا ہوں اس کی طرف میں آنا بھی چاہ رہا ہوں اس میں تین حقیق چار رائتوں میں چار مرتبہ حقیقت دوسری بات مساواتی انسانی تمام انسان ایک ہی والدین سے پیدا کیے گئے سید صاحب ہے ہاشمی ہے قراشی ہے ہمارا یہ نصب تھا آپ کا وہ تھا شکر کرے ہم نے بچی دے دی اس نے کا شکر کرے ہم نے آپ کا رشتہ کر لو بھائی تقویر کی بنیاد پہ کوئی آگے نکل سکتا باقی ہاشمی قراشی کوئی فائدہ نہیں مساواتی انسانی برابری اور تیسرا معاملہ زبان کا درست استعمال میں آپ سے عرض کروں گا نکاحوں کے حوالے سے ہمارے پاس سب سے خطرناک معاملہ یہ ہے خطبہ نکاح ہمارے پاس کرنے والے کام نہ کرنے والے کام ہوتے ہی کوئی جذبہ ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے جس میں روح کوئی نہیں تو پھر ظاہر ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس کا پرپز ہی نکلے اور سورہ نشا نے اس کو بھی موضوع بنا کے کیا کہا ہے یہ نکاح محض شہوت رانی کے لیے تھوڑی ہے شہباد کو پورا کرنے کا نام تھوڑی ہے اللہ نے مقاصد رکھے ہیں جانا اولادیں ہے؟ ہے آپ بندی اپنی جگہ اریٹیٹ نہ ہو پیسے کبام بنا دیے کیوں بنا دیے میں نہیں مانتی ایسا نہیں ہوتا ویسے نہیں ہوتا یہ تو اپنے آپ کو کچھ اور ہی سمجھ اے, یہی مسئلے ہوتے یہی مسئلہ گھر کی لڑائی کو آ جاتی ہے بندہ جب زیادہ دو چار باتیں کریں تمن سے دوسرے بندے کے اوپر جو فضیلت دے دی گیا اس کے لیے تمنا نہ کرو یہ فضیلت اللہ نے اور عورتوں کے لیے ان کی اپنی کمائی کا حساب یعنی ہے مِن فضلی اور اللہ سے اس کا فضل طلب کرو دیکھیں مرد کو کبام بنایا گیا اسے کی عورت کے لیے کچھ اور ٹارگٹس مقرر کیے گئے ہیں اس کے لیے اس کی ڈیوٹی ہے اس نے اس پہ جواب دینا ہے وہ اپنے کام پورے کر کے لے آئے اس کو انعام مل جائے گا یہ مرد اپنے کام پورے کر کے لے آئے اس کو جواب مل جائے گا سواب مل جائے گا اسی آیت میں اگلی میں لے جا کے فرمایا گیا اور رجالو کالنس مرد جو ہے عورتوں پر قوام ہے یہ بات صحیح ہے جی؟ یہ بات صحیح ہے گھر میں بھی یہ بات کہہ سکتے ہیں اسی جذبے کے ساتھ حالات صحیح رہیں گے یہ آپ کی اپنی ذمہ داری کبا نگان ہے حاکم ہے ان کی معاش کا انتظام کرنے والا ہے اس کے بعد یہ مرکز اور پھر اس کو بھی ساتھ فرمائے گا باد یہ اللہ نے جو فضیلت بخشی ہے تم او باز کو باز پر یعنی اگر اسے قوام کے رول نے اتارا تو انصافی کی امید ہے بنایا اس کے بعد فرمایا گیا اور اس وجہ سے کہ وہ اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے ضرورت ہے اب محفوظ دیتا بھائی اس میں جو وہ غلط لکھ کے نہیں دینا وہ ایک الگ مسئلہ ہے نہیں نہیں غلط ہے یا اس کی تحقیر کر دیجیے وہ بتیس روپئے آٹھ آنے انجا ایسا نہیں ہے اس کی عزت کی جائے توقید کی جائے بہترین انداز سے ہو البتہ اسراف اور تبدیل سے بچاؤ لیکن کہا وہ مال خرچ کرتا ہے نکاح دونوں کی ضرورت ہے لیکن دعوت ولیمہ کس کو کہا ہے مرد کو کہا نان نقطہ کون پرووائڈ کرتا ہے ڈور اسٹیپ پہ مرد کرتا ہے یہ ذمہ داری ہے تو دیکھو ان کے بعد عورتوں کے لیے جو بات کی جا رہی وہ کیا کی جا رہی ہے فرمایا گیا نیک اور پاکیزہ سولے عورتیں کون ہیں جو فرما بردار ہیں جھکی ہوئی ہیں جو حفاظت کرتی ہیں اللہ کی حفاظت میں ان کی غیر موجودگی میں مال اور آبر کی تیرا یہ دائرہ کار ہے اور تیرا یہ دائرہ کار ہے. یہ کبام ہے اس کو گھر کی نگانی کے لیے رکھا گیا اور سر دیکھیے دور سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اسے کبام بنا دیا تو ہٹلا بنا دیا نہیں اس کا معاملہ الگ ہے اس کی جوابدہی الگ ہے یعنی دیکھیں کبام نے اپنی نماز پڑھی ہے الحمد للہ لیکن کبام کے گھر میں نہیں پڑی گئی تو تم میں ہر بندہ نکے پا نکرانا اسے اس کی ریئت کے بارے میں پوچھا جائے گا جیسے وہ بکریوں والا بکریاں لے کے نکلتا نا تو کیا ہوگا تو مالک تو بھائی مالک کو کل ہم تم سے پوچھیں گے یہ بی بی بچے اولاد ریئر تمہارے انڈر کی تھی اور ہم نے بڑی فطرتن سلیم کی تھی تم نے انہیں کرپٹ کر دیا بے پردہ کر دیا باپ بھی اس نے ٹی شرٹ پہنا کے دوڑتا پھر رہا میرن نہ میرن کی گھر سے تک سیم نہیں گئی جاتی ہے تو میں سے ریت کے بارے میں نماز نہیں پڑھی دیکھیں شوہر نہ پڑھے نہ بیگم سے نہیں پوچھا جائے گا میں خواتین کے حوالے سے اپنی بہنوں کے حوالے سے دیکھیں پوزیٹو پوائنٹس ہیں ایک بندہ نہ مکاؤن نے سرنڈر نہیں کیا تو پوچھا ان سے نہیں پوچھا بندہ اگر نماز نہیں پڑھتا تو عورت سے نہیں پوچھا جائے گا اس کا مطلب غلط نہ لیجیے گا کہ اب جب کبھی بیگم کہیں کہ آپ نے نماز نہیں پڑھ لی جانے تو سن کے نہیں آئی تھی کیا تم نہیں پوچھ سکتی اوہ اللہ کا بھائی یہاں پر حساب کتاب کے حوالے سے ہر چیز میں گرے ایریا موجود رہے گا یعنی کسی اسٹیٹمنٹ کو کوئی بندہ چاہے کدھر بول کے لے جائے یہ بڑا بندی آنسر ہے بھائی گئیں گئے تو وہاں پہ نماز کا وقت ہو گیا وہاں پہ نماز پڑھنے لگے تو صاحب آ کے ہم نے کہی جماعت کرا لیتے ہیں تو شاید مسجد, جو مسجد کا ہاتھا بنایا وہ اس کو باہر کھڑا ہوا تھا ابلا بھی نہیں بدلا کر نماز کے لیے ہمارا تو اتنا ہی بدلا رہا ہمارا تو پہلا مسئلہ یہی رہ جاتا ہے آپ کیجیے گا تو ہوں بہت سارے مسائل کیا میں پردہ کروں گی پاگل ہو گیا آپ کو مجھ پہ اعتماد نہیں وہ بے چارہ گگو گھوڑا کہتا جی جی جی بالکل اعتماد ہے یہ اعتماد کی بات نہیں ہے یہ شریعت کا حکم ہے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ کر پا یہ ایک الگ فیچر ہے کہ یہ جو شوہر ہے میور ہو اللہ نے جیسے گھمانا پھیلانا پھیلانا ہے یہ تمہارے پرسنل استعمال میں ہو یہ بندہ بیوی میں اور گاڑی میں فرقی بھول گیا. گاڑی لے کے بندہ نہیں گھومتا رہا تو پھر کیا کہتا پوچھتا رہتا کیسی لگتی ہے آپ کو صحیح ہے اچھی ہے ٹھیک ہے تو کیا بد بخش یہ تو ایسے کچھ وعدہ پھرے گا آج بھی بہت اچھی ہے کھڑے ہوئے پوچھتے ہیں اللہ سر دیکھ لیجئے یہ فیملی سسٹم ہمارا کس کنارے کھوکھلے پہ گڑا کر دڑا کر کے کسی بھی وقت گر سکتا ہے اور میں نے آپ سے عرض کی تھی چھوڑ دیجئے داڑیوں پہ اور نمازوں پہ گھروں کے معاملات کیسے چل رہے ہیں ہمارے انٹرنل افیئر کیسے چل رہے ہیں کیا معاملات ہو رہے ہیں یہ بڑا خطرناک معاملہ تو کبام تو ہے مرد اس سے پوچھا جائے گا کل کو کہ تم نے اپنی اس ریت کے بارے میں کن کن انداز سے کام کیا اس لیے گھر میں تمام مردے کی ہوگا اچھا آپ پازیٹو پوزیٹو اگر کر دیں تو کیا ہوگا جی اٹریکٹ ہو جاتا ہے تو بھائی بتائیں گے پازیٹیو پازیٹو اگر جوڑ دیا جائے تو اٹریکٹ ہوگا ریپیل ہوگا ریپیل ہوگا اور نیگیٹو نیگیٹو کریں گے تو تو بھی ریپیل ہوگا تو پہ ہوگا نیگیٹیو بات سمجھ آ رہی ہے بھائی ایک گھر میں مرد اور عورت ہی جی سکتے ہیں دو مرد ایک گھر میں نہیں رہ سکتے یا دو عورتیں ایک گھر میں نہیں رہ سکتے دو پھر یہ جو ایک بڑی مجبوری ہے یہ بڑا لمبا کیس چل پڑے گا کیا کہ مرد بےچارا عورت والے روپ میں آ چکا ہے اور عورت ہماری وہ مردانہ عورت بن چکی ہے کوئی وہ فٹ بال کی پلیئر بھی نظر آئے گی جو ڈکراٹے بھی نظر کرتی کھیلتی نظر, نظر آئے گی پیکسی چلاتی ہوئی بھی پتہ ہے نا آپ کو جو اس وقت مصیبت مچی ہوئی ہے اللہ اکبر نکالو اس کو باہر اس کو مرد بنانا ہے پورا تو دو مردوں کے جائے گا بھائی بڑے فخر سے کہتے ہیں گھر کیوں ٹوٹتے ہیں میں نے آگے آگے, آگے ڈسکس کرنا ہے جس میں کیا گھر میں کچھ آتا ہی نہیں اس کو پکانا بیٹی ہے بیٹی پکانا نہیں آتا ہم نے کچھ کام نہیں کرایا انلہ علیہ تو گھر میں اس اعتبار سے ایک مرد اور ایک عورت کا وجود ہی وہ اس کو بنا سوار سکتا اور مرد شیلٹر پرووائڈ کرے گا اور بیوی بی سکون پرووائڈ کرے گی یہ جو ورڈ کہہ رہا ہوں نا شیلٹر کے لیے تو وہ بات کہہ دی اور یہ جو سکون پیس کی بات کی جا رہی وہ کہاں پہ میں انشاءاللہ اس کو ارض کر دیتا ہوں کہا گیا خانہ واحدہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے جی ابا کہاں سے پیدا ہوں آدم علیہ السلام سے آدم علیہ السلام کی پسلی سے بخاری شریف کی روایت اور اس میں کیا فرمایا گیا اس کے ٹیڑھے پن سے ہی فائدہ اٹھاؤ اس کو سیدھا نہ کرو अच्छा एक तो बड़ा मसला है यह बात समझ लें बहुत चीजें समझ आएगी हंड्रेड परसेंट नहीं समझेगी हंड्रेड परसेंट जानने की कोशिश जितना समझे वो भी काफी है अलहमदुल्लि से पैदा किया अच्छा टेढ़ी फसली से मतलब क्या है टेढ़ी फसली से मतलब यह है कि अगर ये कहे कि वही जो अभी बात आई थी पर्दा नहीं करूंगी देखे ना आपको मुझ पर एतबार है ना तो बंदा वो भाई ख्याल से नहीं नहीं नहीं ये नहीं थोड़ा सा आप भी हाथ पाओ मारा करें ऊपर नीचे कोई फाइलें पकड़ लिया करें ہمارے ہر بات کو مانتے ہوگا بلکہ ٹیڑی پسلی سے مطلب کیا ہے کہ یہ جذباتی کیفیت میں ہوتی ہے کوئی مسئلہ جانے تو خیر حدیث ہے بخاری شریف کی جس میں کہا گیا کہ بیبیاں اکثر و بیشتر ناشکری چوکری کرتی ہیں کہا جی رب کی ناشکری چوکری کرتے ہیں مفہوم کرو کہا نہیں رب کی نہیں شوہر کی ناشکری چوکری کرتی ہیں ساری زندگی بھلائی کرتا رہتا ہے اور کوئی ایک معاملہ پیش آتا تو کہتا میں نے کبھی خیر دیکھی نہیں. تو ہمیں ذہن ہمیں تیار کر دیا گیا کہ تم نے ان حالات کے ساتھ ان سے کیا کرنا ہے سمجھوتا کرنا اس عورت کے حوالے سے جس فیچر کو رکھا گیا شیلٹر یہ تجھے مر دے گا تو نے اللہ کے حکم سے عزت کی اور مال کی اور ان بچوں کی حفاظت کرنی ہے اور اس کو سکون بخشنا ہے میں ارد یہ کر رہا تھا کے نمبر 189 ہے جس میں فرمایا گیا مینا زوجہ اور پھر اسی سے اس کے جوڑے کو اٹھایا تاکہ وہ اس کی طرف سکون پائے اکیلا جب بندہ تو چھڑا ہوتا جب یہ گھر جڑتا ہے بیوی آتی یہ سکون کی جگہ تب دل لگتا ہے تب بیٹھتا ہے تب آتا ہے سکون لی تاکہ وہ سکون پائے اور یہ خواتین اپنی فیچر کو سمجھی اللہ نے عزمت رکھی ہے کوئی ضلع رسوائی ہے مادلہ چھوڑ دیجیے گا یہ جو باہر آپ کو مارکیٹ لینگویج میں ملتا ہے کہ جی کیا عورت مت کی جوتی اس کی صرف تسکین کا ذریعہ یہ اللہ کی کتاب نہیں اس کے کوئی فیچر نہیں یہ باہر جائے رتی رہے بن کے زلیل ہوتی رہے, وہ ٹھیک ہے ایک مرد کی شیلٹر میں, میں وہ ضلع ہے یہ تو مغرب کا فلسفہ ہے جو آج خود ضلع اور کا شکار ہوا ہو اسی طرح اور جگہ پہ فرمایا گیا وہ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہاری جانو میں سے تمہارا جوڑا بنایا تاکہ وہ تاکہ تا تم اس کی طرف سکون پا سکو بھائی نہ محبت اور اس نے تمہارے درمیان رکھ دی محبت اور رحمت یہ بالکل صحیح ہے بیویوں کی محبت ہونی چاہیے جائز حق ہے تم جو لکما اپنی بیوی کو کھلاتے وہ کیا ہے صدقہ ہے ماں کی محبت قرض ہے تو باپ کی محبت قرض ہے تو بہن کی محبت اس طرح ہے اور جہاں بیچارے کو بیوی کی محبت آمدنی تو کیا کہتے ہیں یار یہ تو بڑا بغیر گلاب نکلا او بھائی یہ تو اللہ نے گڑبڑ آ رہی ہوتی لیکن یہاں پر جو اس کو ایڈریس کیا جا رہا کیا یہ شرعی محبت ان کے درمیان رکھی گئی اور مطلوب ممدوب مقصود ہے اس کو رکھنا چاہیے ہونا چاہیے اس محبت کو نیک اور سولہ مل جاتی اللہ کی طرف سے انعام دنیا متا ان دنیا دنیا بہترین عورت ہے ایک بندی آرام سے بڑے مزے سے داڑھی رکھوا دیتی ہے بندے کو اور ایک بندی بڑے مزے سے کٹوا بھی دیتی ہے آپ کے ساتھ جان جاتی ہوں شرم آتی ہے لوگ کہتے ہیں دادا کے ساتھ دیتی ہوں پٹافٹ کھڑا ہوتا ہے وہ دونوں دونوں پہلے ٹھیک لگتے اللہ نے رکھی ہے بندے کے لیے رکھی ہے بندی کے لیے کھانا وہ یہی کھاتی ہے نا ہمارے ساتھ اس کی نہیں نکلتی ہماری نکلتی تو نکلنے تھے نا بھائی کیوں نہیں نکلنے ہماری دوست بارش سال بعد اللہ نے مجھے بیٹی دی اور ایک دن نہیں آئے دو دن دفعہ نہیں آئے تو ان سے پوچھا تو فلیٹ میں اوپر سے میرے ساتھ بائیس سال بچی مجھے تو ظاہر ہے پکی عمر کے ہوں گے کچی تو نہیں تو اوپر سے تو یہ درس کا بس پورا نیچے ہمارا گاڑی میں پروگرام بدل جاتا ہے وہی کی طرف لے جاتی تو ہے یہ بڑی خطرناک جو اتنا بڑا دو ٹنگ کا لگا ہوا نظر آتا ہے یہ چلتا کس سے بھائی صاحب کس سے چلتا جا رہی ہے اور یہ کوئی آسان بات نہیں یہ لاہور کراچی کی بات نہیں کہ جی, لاہور جانا تھا تو سب کا موڈ بنا کے اسلام آباد جانا تو ہم اسلام آباد چلیں گے یعنی جنت جانا تھا پھر سب نے دیکھا کہ ان کا موڈ نہیں ہو رہا تو ہم نے کہا چلو تمہارے ساتھ جان چلے چلتے مارے جائیں گے جگہ نہیں ملے گی ہمیں ٹھیک ہے جی ہم بس اگلی جو بات ہے اس میں ان شاء करेंगे جو کنٹینیو کریں گے وہ کہاں سے کریں گے میاں بیوی خوش کیسے رہیں گے ان شاء اللہ تعالی اس کے حوالے سے کچھ ٹپس ہیں اور سمپل اس میں بار یہ سمجھیں کہ میرے ٹھیک ہے جس میں ہسبینڈ اینڈ وائف شاپس ہے بہت ساری چیزیں بہت سارے معاملات ہیں کہ جس کو ان تعالیٰ کیا کر سکتے ہیں کہ وہ ٹپس کو اگر اختیار کریں گے تو ہمارے معاملات اچھے ہو جائیں گے کہاں کس کے لیے سیکریفائز کرنا ہے کمپرومائز کرنا ہے اپنی چیزوں کو کوئی چھوڑ دینا ہے کوئی انڈرسٹینڈنگ پاور اپنی بڑھانی ہے اپنی والدین کو کوئی اپنا والدین بھی سمجھنا ہے اور یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے میاں کی طرف سے بھی بیوی کی طرف سے بھی پھر ان کے ساتھ ساتھ رشتہ آ جائے گا اولادوں کے اعتبار سے کہ اولاد کو اگر اپنے قریب کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا طرز عمل رکھا جائے گا اور اگر جو ارد گرد خاندان کے لوگ ہیں تو یہ خاندان کے لوگ ان گھر والوں کو اور یہ گھر والے خاندان والوں کی کس طرح بہترین نگہبانی کر سکتے ہیں اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اور آپ کو بہترین انداز سے حق باتوں کو سمجھنے اس پہ عمل کرنے کی توفیق نہ ان شاء اللہ تعالیٰ ابھی بریک ہے اور بریک کے بعد اللہ نے چاہا ہم پھر نماز مغرب کے بعد پھر کنٹینیو